لہذا اللہ نبل نے یہ ہوا قرآن کی کہ ایک تو ہم اپنا احتساب کریں خوشبہ کے نظیب دراج کے لیے ڈائریوں کے لیے رخ اور خوات متعین ہو کہ ہم کو کس روخ پر کام کرنا ہے سامان کو کیسے سدھارنا اور تیسرے یہ کہ ہر فرق کو اپنی ذمہ داری کا احساس کہ اگر معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے تو اس کا ایک ذمہ دار میں بھی اگر میں اپنی ذمہ داری نہیں دبھاتا اگر اپنی ذمہ داری نہیں دکھاؤں تو اس میں مزید میں بھی خسارے میں رہوں گا اور سماج بھی پلاش میں ہوگا آج مسلمانوں کے معاشرے کے تعلق سے ہر آدمی کے پاس گردو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے ہاں دور بہت خراب ہے زمانہ بہت برا ہے اور حالات ہاں بگڑتے جا رہے ہیں لیکن جب تک کہ اس کا تنزیہ نہ ہو اور اس کے لیے علاج کی صورت متعین نہ ہو ہمارا افسوس اور ہماری تک بے فائدہ ہے جب تک کہ مرض مارو نہ ہو اور جان مارو نہ ہو تب تک یہ کچھ بھی نہیں پوچھ سکتا لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صرف اپنی دنیا میں نہ جی اپنی زندگی کے بارے میں اپنی ذات کے بارے میں صرف فکر کرنا کریں بلکہ اپنے معاشرے کے بارے میں سوچی مسلمانوں کا مسلمانوں پر ڈائر ہے عدیم التحا کے تحت مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ صلاح کو فرمایا کہ مسلمان عام مسلمانوں کی خیر فائی مسلمان کے دل سے بنا سکے بگاڑ اگر آ رہا ہے تو آدمی فکر کرے باقی کی بگاڑ نہ ہو ہوئے معاشرے مزید یہ پہلو بھی ہے کہ اگر اس بگاڑ کا ادارے نہ کیا گیا اس بگاڑ کی سلاح نہیں کی گئی تو اس بگاڑ کے سیلاب میں ہم بھی بہتریں کے چاہے بگاڑ کے دباؤ سے ہو یا وبار کے دباؤ آپ دیکھیے آپ بھی اپنے گھر کو اندر سے ایک دم صاف ستھرا جی نہیں کر ٹھیک رکھو لیکن گھر کے دروازے پر اور باہر اور گھر کے پیچھے اور آنند میں گندگی جم رہی ہے وہ یہ کہہ کہ بھائی میرا گھر تو صاف ہے باہر راستوں میں اور یو کا گندگی اس کو کیا مت وہ لوگوں کا رسا ہے وہ سمجھ کا گسا ہے میرا نہیں میرا گھر ایک سا آپ جانتے ہیں کہ اس باہر کی گندگی سے جب مچھر پیدا ہوں گے بیماریاں پیدا ہوں گی وہ باہر کے مچھر آ اس کو بھی کاٹیں گے وہ بیماری اور وہ نقصان جو دوسروں کو ہوگا اس گندگی کی وجہ سے اگر کسی نے اس کی صفائی کی کوشش تو اس کے جو مندی نتائج اس کے جو نقصانات اس, اس کا جو عباد ہے کرنے نہ کہیں یہ اس کا شکار اگر معاشرے کی سلاح نہیں کی ہم نے ہمارا گھر بہت اچھا آپ کا بچہ اسکول جائے گا آپ کا بچہ باہر جا کے کھیلے گا آپ کی بیٹی پڑھنے جا رہی ہے آپ کی بیٹی آس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھتی بیٹھتی ہے آپ آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اگر آپ نے معاشرے کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیا اور اس کی اصلاح کی فکر نہیں کی تو بگاڑ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر آپ کی بیوی کے اندر آپ کے بچوں کے اندر آئے گا آپ جائے گی نہیں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو باہر کا بگاڑ کہیں نہ کہیں آپ کے کرنے ہے یاد ایک آدمی کا یہ سوچنا میں تو صحیح دنیا جاننا میں جاتا ہوں تو کیا مطلب ہے میں اپنا مقل کو گزرے کا نہیں اگر ہم سوچتے ہیں تو اس سے بہت بڑا نقصان اس کا جو کا یہ دون آئے گا اس میں کسی بھی کسی دیں خیال ایک انسان کے لیے اور ہر مسلمان فکری طور پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کا جائزہ لے اور معاشرے کے بگاڑ کے بارے میں احساس ہو اس کی اخلاق کی فکر ہو اپنی داد کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اپنے بھی بچوں کے ساتھ ساتھ باہر کی چیزوں پہ تو ہونا ضروری ہے ضروری نہیں کہ وہ کریں بلکہ تقریر کرے ضروری نہیں کہ وہ بگاڑ اور اس کے علاج کے لیے کتاب ہے ضروری نہیں اپنے دائرے میں جو کوشش کو اس کے حل کے لیے کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے لہٰذا یہ عمال بہت ضروری اللہ علامی فرماتا ہے ان اللہ کا فائدے کو لیا قوائد ادانے کی تھی میں ان میں آیا ہے وہ کیا اللہ تعالی اس قوم کے ساتھ اپنے معاملے کو اس وقت تک کے نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنے حال کو خود نہ بگاڑ دے جب تک کہ وہ قوم اپنے حال کو خود نہ بدل دے اللہ کسی پرانی نہیں اللہ کی طرف سے سزائیں آزاد پکڑ معاملہ جب آتا ہے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی غلطی اور غلط صدا دینا شروع کر دے اللہ ایسا نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے سب فیصلے بات کی بنیاد بھی ہوتا ہے کہ انسان اور معاشرہ خود اپنے آپ کو ہے اس اللہ آزاد بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ برابر بھی دور نہیں ہے ہمارے بہار آگے فتح پر ملکی سطح پر ہو آج ہر مسلمان جو اخبار پڑھتا ہے نیوز جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ آج آگات پہلے کے مقابلے میں تنگ ہوتے جاتے ہیں اسلام اور مسلمان آج کو دس کی کوئیوں کا معاملہ بچ گیا ہے آج ساری دنیا میں آپ چاہے ٹرین سوار ہو بس سوار ہو اگر سب کے سب غیر مسلم اور ایک مسلمان سب کو سب کی دیدہ دیدہ ایک آدمی جاب کے لیے جاتا ہے زیادہ جاب نہیں دیکھا اگر بہت زیادہ ایک آدمی اگر کہیں گھر لینا چاہتا ہے ایسے علاقے میں جہاں جا مسلمان جاتا نہیں ان کو کوئی دیکھا نہیں آپ کی اعتبار سے نئے نئے قانون نئے نئے مسائل کو چھیڑا جا خاص طور سے آزادی کے نام پر मुसलमानों की शरीर को कत्ता वर्ष बना जा रहा है की देखो मुसलमान औरतों में तो थोड़ा दयाला इनका हो शरीर बदलना सीखे थोड़ा इनको भी मॉडल होना चाहिए आज हमारे आनंद में लोग आ रहे हैं घर में जाते हैं हरा बिगड़ते जा रहे हैं आगमनी सतह पर आप देखिए मुल्कों के अंदर कानून ऐसे बन रहे थे खासतौर ऐसी बाकी लोगों को छोड़ो मुसलमान अगर आता है हमारे लोगों में ہم اچھی طرح اس کی جانچ کریں گے اس کے بعد اب اتنا ہی بن گیا کہ مسلمان کوئی جو ہے تہذیب بس سے سوار ہو پلین میں ہو ٹرین میں ہو آفس میں جائے راتوں پہ چلے چلے میں جاتی چلے مسلمان جانور ہو گیا آج کی جو ترقی کے حالات آئے ہیں اس کی وجہ اس کا کوئی ایک سبب نہیں ہے کئی ہیں میں حالت میں کاغا کا پردہ ہو کے مانگ رہا ہے داس لیکن حالات نہیں بنتے آدھا آدھا ملکوں کے دیکھ کے ایک ملک ٹوٹتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک کے مبالک جیسے بھی ٹوٹے پوٹے تھے آج وہ بھی ایک کے جو ہے ایک ایک کر کے چلی جاتی ہے یہ مہاراج کر رہے کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا کچھ غلط تو نہیں مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کے ذہن میں باہر پیدا ہوتی ہے کہیں ٹھوکر میری کسی غلطی سے تو نہیں وجہ سے کہ اللہ کو اس کا نظار خراب دیا کیا لگا ایسا کیوں کرایا آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے سب تو نہیں کیا ہے کی وجہ سے کہ وبا اللہ سے آئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کی گردیوں پر دنیا میں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ نے جیسے کہا کہ حق کا یوگئی روما بحثی ہے یہ منفی اللہ سے بولی ہوئی بات ہے کہ اللہ تعالی کسی اوق کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتا ہے اس کے حال کو آبائش سے بدل کے مصیبت سے مبتلا نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے احوال کو بگاڑے جس کو اختصار سے ہم کہہ ہیں کہ کسی کے قوم کا محال بگڑتا ہے تب جب اس کا حال بگڑتا ہے اللہ کسی پر داری کرنی مان والوں پر اللہ کا دور کرے گا اللہ کسی پر زور نہیں کرتا ہے. اللہ کافی پر زور نہیں کرتا ہے اس کی نیچوں کے بدلے اللہ دنیا میں دور دیتا ہے تو سب اوقات یہ بلائیں مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ مسلمان ایسے ایمان اللہ کی طرف وہ جو یہ ہیں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وقت سے جاگو اپنی ذمہ داری کو سمجھو اور اس کو پورا کرنے میں لگو آپ یہ وقت بڑی بلا آنے سے پہلے چھوٹی بلائیں آتی ہیں تاکہ آدمی جاگے تاکہ ہم جاگے ہمارے لیے کوئی کے ایک جاگرے کے لیے اللہ اللہ کے لہٰذا اس پسند سوچنا ہمارے ضروری ہے اللہ اللہ نے فمایا وہ ملی وت نہ تھا اب یہ سب کچھ سننے کے بعد آپ یہ کہ ہاں تو خراب ہو گیا بگڑ گیا ریپیریبل نہیں ایسا نہیں ایک چیز ہمارے پاس ہے جس کی ترقی اور بقا اور نمو کے ذریعے سے ہم لوگ مزید باتوں سے غلبہ اور خیر اور دنیا میں کچھ حالی پا اللہ نے کیا غلوم اور غم سے مبتلا نہ ہو جاؤ وہاں تو وہ لائٹ رکی خود یاد رکھو تم ہی غالب رہو گے شرط اتنی ہے کہ تم مومن بنا سکتے شرط یہ ہے کہ تم ایمان والد ایسا ایمان وہ ایسا ایمان جو اللہ چاہتا اچھا. ہے جس میں شک نہ ہو جس میں تلد نہ ہو جس میں انکار نہ ہو جس میں چھدر نہ ہو لیکن آج اس نادی سے ہم دیکھیں تو امت میں آپ کو بگاڑ ایمان کی سطح سے ہی دکھائے بتائی پہلی شخص اور بنیادی اور برکری اور واحد افز شخص ایمان کیا ہم سینہ دھوک کے سینہ پیٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ واقعی آج امت کے مسلم میں ایمان کے اعتبار میں ہے کیا بول سکتے ہیں تارا ویاڑ یہی سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد چاہیں کہ اللہ بلا ہم کو البا ہے آپ ایمان ہی سے بگاڑ دوں جو ہمارے ہیں برائیوں کی آپ پہلے مرحلے کی ایمان ہی کو دے کے وہیں سے بگاڑ دوں لہٰذا اس تعلق سے مسلمانوں کو جاگنا بیدار ہونا اور اس کی صلاح کی ذکر کرنا ضروری ہے سات بات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بات لوگ کے ذمے چھوڑ دیتے ہیں آپ مزید لوگوں کا کام کی کیسا کرنا ایسا کرنا ہم دنیا کمانے کے لیے یہ صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے وہ ایسے ہی جیسے انسان کا گھر جب رہا ہوں اور ایسے وقت کیا اپنے آپ ہی کیا کرتا ہے اپنے بات اپنے بچوں کو بچانے کے لیے فائر بریگیڈ والے کوشش کو کر رہے ہیں اس لیے بس میں جو ہے وہ بھی کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کا درد ان کی فکر ان کی خیر بانی کے بچانے کا شوق اور ہم کہ انسان کو کچھ نہ کچھ میں کیا کروں اس کا کام والا کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کرنے والے کر رہے ہیں کیا مچا ہے نہیں وہ ابھی طرف سے میں کیا کروں اس کو کرنے والے اگر کر رہے ہیں اب بھی بولتا نہیں چاہتا یہ کب ہوتا ہے جب انسان کو واقعی جذبہ ہوتا ہے کہ اسی طرح سے بچا کیا وہ جیسا آج کھانا ہے دنوں میں دنیا کے آگ کے تعلق سے ہے جنون کے آگے تعلق سے ہے اگر نہیں ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم دنیا کی آگ کو جہن کی آگ پر ترجیح دیتے ہیں چاہے کتنا ہی زبان تک تربیتوں نہ کہیں کہ ہم نہیں بس. کہ اس آگ سے بچانے کی جو کوشش کو کرتا اگر اس کے بڑی آگ سے بچانے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس آگ کے بارے میں اتنا ترجیح نہیں ہے اس آگ کو اتنا تنگی ہونے کا اتنا دنیا کے بارے جاگر ہمارے بچنے کا کام ہم کوشش شروع کریں پہلا بگاڑ علم کی کمی اور یہ سارے بگاڑ کی بنیاد اس سے ایمان کا بگاڑ بھی علم کے بگاڑ سے آتا ہے عتیبے کا بگاڑ تل کے بگاڑ سے آتا ہے عبادات میں براڑ کا شمول اور اسی طرح سے دراز اور آزادی کے بگاڑ کیا یہاں پہلا مسئلہ حسینا میں جان کا ہے لیکن یہ زیادہ دو اعتبار ہے ایک ذہنی وزیر اور ایک ذہنی محفوظ ایک تو یہ کہیں کہ مسلمانوں نے بڑے طبقے کو معلوم ہی نہیں کہ احتیاط کا کیا ہے واقعی وہ اسلام کون سا ہے جس کو اللہ کے حمیبے کا بس اسلام وہ غریب بول رہے ہیں غریبا وہ غریب کا محل اور خوب علی مبارت اللہ صلی اللہ علیہ السن کے حدیث میں فرماتے ہیں اسلام شروع ہوا شروعات کو اجنبی تھا آگے جا کر ایک دور آئے گا وہ ایسے ہی اجنبی ہو جائے گا جیسے کہتے تھا تو بھی ہے اجنبیوں کی اس حدیث سے ہم کو بتایا گیا ہے کہ اسلام بعد کے زمانے کے حقیقی اسلام معاشرے میں اجنبی بن جائے گا اور اجنبی جس کو کہتے ہیں جس کو لوگ نہ پہچانیں تو جانے لیکن پہچانے کو اس پر غلطی کر دے گا یعنی اسلام کی اصل تعلیمات لوگوں پر ممکن رہ جائے گی اور جو لوگ وارسی اسلام پر چلنے والے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو لگے گی کیا نئے نئے کام ایک کے بعد ایک نسل در نسل دین کے سلسلے میں کی پر اوپر پر ایسی غلطی جائے گی کہ کا بڑا معا یہ کہہ گا کہ یہ اسلام نہیں ہے اسلام ہوئے جس پر کام چل رہے ہیں ایک دوسرا مسئلہ کہ اپنے طور پر جس کو لوگ اسلام سمجھ رہے ہیں اس کو اسلام سمجھ کر اسی پر عمل کرنا اور کی اسلام جب اس کے سامنے پیش کیا جائے تو کہ اسلام نہیں یہ اگر کھان بتائے کی جائے بہت کم ہے کتنے مسلمان ہیں جن کو واقعی اصلاحی عقیقہ معلوم ہے کتنے مسلمان ہیں جو بہادر اپنی لیکو دونوں سے اس کو پوچھے بھائی بتا جو شہادت ہیں اشد کا اللہ اور شد ال کا رسول بار اس کی معنی کیا ہیں اس کے عقالے کیا ہیں زندگی میں اللہ کے اراکن سے کیا جاتا ہے نیمنج سیمن کاؤشن معلوم چار سال سے پڑھ رہے کیا مطلب بتاؤ گا کیا مطلب نہیں لہن کا ڈر نہیں معلوم پاٹا میں پڑھ رہا ہے معلوم نہیں کیا عمل میں تو بھی की سوتے اور گائے بہت غورت ہے پیراؤ کا امر کون سا ہے غیر اللہ کے نام پر دبا کرتا ہے اور غیر اللہ کے نام پر فاتح اندریاس کرتا ہے لیکن اس فاتح میں جو غیر اللہ کی ہے اس میں سورتیں کون کی ہے سی یا سورت الفاطیا کرتا السلانی پڑھ رہا ہے تیری ہوتے کر کے تو نہیں سمجھتا لیکن معلوم نہیں کیا کر ہے اس میں پڑھ رہا ہے میں ان کی عبادت نہیں کرتا لیکن چیز اپنے سالگی کی عبادت کرتے تھے اسی عمل کا انتقال کر رہا ہے لیکن پھر اس میں ایسا بھی کرتا ہے جو اس چیز کو غلط بنتے ہوئے ہیں جو جیت میں ہے لیکسیلا اللہ کی طرف وسیلہ کیا اب اس آیت کو پڑھ رہا ہے قبیل ہے اور کی تعلیم اور اس کی تفسیر اپنی ادب سے کے اولیا کے قبروں پر جا کر کو وسیلہ بنا کر اپنی اولاد ادا کی کیا جاتا ہے جیسے محکم ہے کہ یہ وہ آیت کو قرآن کی ہے لیکن پہل اسلام کا نہیں ہے کہیں سب اور اس میں हर किसी का काम वही बात है एक ही है और उस आदत का तात्पर्य है अल्लाह ने कि पैगाम ला सकते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते العلم इत्लाअ यत्लعه मिन अलइबा वलाकि यदु العلم بقصد کا مدن تو روزار اور سوئی روحات تو گرے اول امل اللہ تعالیٰ ان کو ایسے نہیں سمیٹے گا ایسے نہیں اٹھائے گا کہ ایسے کو سینوں سے چھینگے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا علما کے اٹھانے سے یہاں تک کہ جب علما باقی نہیں رہے گی تو لوگ ایسوں کو اپنا کردار بنائیں گے ہیں جاری سے سوالات پوچھیں گے پتوے مانگیں اور وہ بڑے ہیں پتوا دیں گے کوئی بھی برا ہوگی دوسروں کو بھی برا کریں گے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ دیکھیے آج ان کے نام پر بھی ایک سا دوسرا ہوئے انٹرنیٹ یو ٹیوب فیس بک واٹس ایپ ٹویٹر اور نہ جانے جتنے اور سوشل میڈیا بول رہا ہے وہ آدمی زیادہ بول رہا ہے اس کو معلوم کرتے معلوم ہے کہ بدلے میں کیا نقصان آج کئی اوتار آدمی زیادہ اس نے وہاں سے ماسک کر بنا ایک کاریہ ہریشن کرا ہو گیا اس کو جب تک کہ علماء اس کو جگہ سے کوما میں چلا جاتا ہے اتنا ہو گیا ہو کسی ویب سائٹ کا کسی مقرر کا کہ اب اس کی بات ماننا شروع کر دیا جاوید رام دی بہت زبردست اللہ پر نام لے کے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں اس میں کوئی مصر ہے اب اپنا اپنے میں ان صحیح سے کر اگر ترجنا دل والا ہوتا تو تو وہ دیا کام اس کو کی ضرورت کیا ہے بہت سارے بولے بولے کیا بولتے ہیں نہیں ہم لوگ اور اس کی بات میں بلا عالم کو اپنے منس کا نہیں آپ نے امیدیں کرنے کی وہ سلطی نہیں ہے اس کے سکھاؤں بس اور اس کی صحیح بات میں لیتا ہوں غلط غلط بات میں نہیں آپ ایک طرح بڑا پڑا مثبت کہ اس کی بات میں صحیح اور غلط کی تبیض کر سکتا ہے سکے دوستوں سننے کی ضرورت کیا ہے جب تیرے پاس اتنا ہے کہ اس کی بات میں صحیح غلط کی تبیز کر سکتا ہے اس کی بات سنتا کہ وہ ایک دو بولنا شروع کر دے دو آدمی بات اور بات دیکھی جس کی آدمی سنتا ہے آدمی کے لیے وہ منگو بن جاتا ہے اور جب اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے آدمی اس کے حیوم سے آ کے بند کر دیتا ہے یہ ڈبل یہ مسئلہ ہے تو علما سے کہ جو سیری سے جہاز میں پڑے ہوئے ہیں ابھی ایک وہ دوسرے طرفہ وہ ہے جس کو علم کا شوق ہے لیکن یہ دوسرے جہاز میں ابتدا ہے یہ کہ ان یہ کام احتیاط اس میں میں سمجھتا ہوں زیادہ تر ہمارے دیکھدار نوجوان ہوتا ہے اگر نوکریا کے بارے میں بارے میں آ گیا ابھی آپ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کو جاب دینا ضروری ہے اب وہ ملتا ہے تو سن رہا ہے دھیرے دھیرے دھیرے اس کے دن میں بات ہوگی اور اس کے بعد آگے منع کرے اور اس میں آپ کے پاس جواب دیں ایک وقت کے بعد آدمی کا دل آدمی کا دل جو ہے واپس پلٹنے والا نہیں بنتا ہے کوئی شاہ گاخر کرنے والا بچ گیا کوئی انکار حریش کی طرف چلا گیا کوئی کسی اور چیز کی طرف چلا گیا کوئی حکومت علاقیہ کے قیام کو اپنے بھی لگی لے کے وہ آگے وقت یہاں تک کہ بعد وفات واپس اور گبراہ ابکار اور تفریحی بلکہ خادیوں کے ملاج سب ہو جاتا ہے آنا چاہیے کہاں سے آئے گا اس کو بازار سے کری کے آئے گا اور, اور گھر میں ملا کریں تو کوئی بھجن گانے کی بات کرتا ہے پیٹھی سے جن کرنے کی, کی تعاقت کرتا ہے, ہے, ہے وہاں کی آپ ہے وہ وہاں بھی کتنے لوگ کہا ہے پیسہ کر سکتا پوری دنیا کو بدلنے لگا اور بچوں کو نہیں ڈوب سکتا یہ تو اپنی کتنے نوجوان پڑھائی کالج کیے چھوڑ کے لگے ہوئے ہیں دوسری چیزوں کے افراد افراد لینے میں ایک چیز بیٹھ جاتی بھائی امپر کے حالات بگڑے ہوئے ہیں کو کچھ کرنا سیکھتے ہیں بعض باقاعدات یہ پھر وہ ہے کی حل ہم بتا تو کوئی آتا ہوتا ہے دجار, سسٹم یہ, بانگ, یہ ایرو ٹرین انٹرنیٹ یہ سب کے حدیث آیا ہے کہ سچار ایک آدمی لیکن چونکہ اکو سسٹم کو بدلنا ہے یا سب سے ڈرانا ہے تو کیا کرنا سارے سسٹم کو دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے یہ پورا چار اب انہوں نے پورا کیا ہے پیچھے پڑ گیا اس کی ہو سی. اب ہر چیز میں اس کو یوجنا بھی ہیں ہر چیز میں اس کو یہ جو مسئلہ ہے آپ کی کمی اور اگیر کو ایسی تشریحات جو سڑک کی رہی ہے ایسا پہلو جو سڑک کر رہی ہے اس کو واپسی نہیں سمجھنا اگر یہ معلوم علم کو معلوم کیا کا سر اس کا مطلب وہاں کو بھی نہیں معلوم بہت سارے مگر گروہ تھے یہ ادیس ہے کہ پیشن ہوئی اس کا مطلب ہم نے اچھے لے کے ہم کو لیا کیا ایسا کا پیم جو ہے دجال کا کرا ہے دیکھ ایسے لوگ ہیں اور اگر آپ ہیں اس نے یہاں تک کہ عیشا علیہ السلام ہونے کا دعوی کیا ہے پہلے دعویٰ کیا میں آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا بہت سب کو یہ کیا کسی کون کو آیا میں پہلے <تصفح> دعویٰ کیا منتری ہونے کا اور اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میں اشاعت ہوں اور سابت کرے اور لوگ مانگ پڑے اسے اس نے پوری بستی بتائی اور بستی بتا کے جو بھی آدمی آتا ہے اس کے بعد سبزیاد ہوتی کرتا ہے رات ہونے کا بات کرتا کیا کرتا ہے اور کوئی بھی نہیں سکتا اس کوئی بہت نہیں ہوگا تو نہیں توجاب نہیں پورا بار ہوتی جتنی خواتین چلے گا کہ یہ بہت کرنے کے لیے تیار ہے پہلے بہت کروا کرو پہلے کئی نوجوان چکر بھی چلے گئے جو آپ جوڑ کے یہ جوڑ کے وہ ساتھ چھوڑ کے کرو نا ہزار زیادہ ہے ایک انسان بہت بڑا تو یہ پہلا برقی ہے ایک توقع سے بیک کائر نہیں رکھتا ہے وہ اپنی موت میں جی رہا ہے ہر سب کو صحیح مان کے چل رہا ہے بخاری میں جی رہا ہے وہ ایک طبقہ ہے دوسرا طبقہ وہ ہے تو دین کا شوق رکھنے والا ہے تحقیق کا مزاج ہے لیکن تحقیق کے اصول نہیں ان کا شوق ہے لیکن ان کے اندر اصول نہیں کیا محنت کی کیا نہیں تو سارا جو ہے ہڑکنے کی وجہ سے اس, اس کا پیٹ خراب ہوا اس کو میں سمجھایا تو نہیں یہ پہلا کسی کی تصویر کا خیال ہے کہ ندا گرے ندیم کرو امن کا خود ندیل یہ دین ہے لہذا دیکھو کہ دین چلے میں سوچتا ہوں کہ بہت ساری بلاؤں کا علاج بہت سارے وغیرہ جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں وہ ایک غلطی کا نتیجہ ہوتے ہیں اسلام اس میں آج دونوں جو دین سے دور ہیں جو دین کی طرف کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کبدے کو سرے دیکھ نہیں وہی بات کا پیار ہے وہی کریں گے وہی صحیح ہے وہ غلط کو سی سمجھے گئے دوسرا کمزہ تہذیب میں غلط کرنے والا ہے تہذیب کے اس کو بنے رکھ کر وہ ہر کسی سے جی لینے والا اور ادا در طور پر اس کی تعمیلات اور تشریحات کو قبول کرنے والا بلکہ ایک وقت کے بعد کوئی متأثر اور یہ شائع رہ جاتا ہے ایسا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ اندھی تقریب آج ہمارے معاشرے کا یہ مسئلہ ہے ایسا. ایک نتیجہ سے ان کے نہ ہوگی کے پاس نہیں ہوگا تو کوئی کسی میری کے پیچھے کوئی کسی امام کے پیچھے کوئی کسی اسکیل کے پیچھے چل رہا ہے اماموں کے لیے موبائل لیکن پایا نہیں ہے کہ سارے اہل کو بارہ سال رکھ کر ایک آدمی سے اہل حدیث کا اصول نہیں ہے جس کی بات दलील के मुताबिक है उसको कबूल किया जाए झगड़े हुए भी अगर दो आदमी की बीच में झगड़ा हो क्या करेंगे कि हमारा ऐसे की बात हमें नहीं होगी हम आपकी बात नहीं मान सकते ऐसा करेंगे आपको दल बदल आपको दोनों की बात सुनना पड़ेगा आप इख्तियार करने के लिए कहें आपको दोनों से अपने लिए वादे कैर क्या है इख्तियार करना पड़ेगा लिहाजा ऐसी बारे में अब हम उनके बुके नहीं उनके दुश्मन नहीं لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک انسان وہ بات مانے جو نبی غریب سبھتا اور استعمال کی بات دے اس کے مطابق ہو اس کی روشنی میں صحیح ثابت ہو یہ نبی غریب اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں جاتے ہیں کیا اثر ہوگا کہ ایک انسان کتنی عجیب بات ہوگی کہ ایک انسان امام کی تعطیل کرے اس کی حضرات مانے اور نبی غریب سمجھدار اور اسم کی بات آپ کی ذات کو تو لے کہ آپ کی بات کے مقابلے بھی امام کی بات کو نبی کی بات چھوڑ دی مانگ تو اس نے بڑا مقابلہ کس کو دیا چاہے وہ دان سے نہ کرے معاملہ کا تو وہی کہ میار اور انتخاب میں اس نبی کے مقابلے میں ماں کی بات ہوتی ہے تو کے ایسے یہ موقع نہیں تو آج ایک دوسرا ملک جو ہے وہ ان کی تقلیق اور علماء کی بات کو تصدیق کرنے میں گرو اور شریف کا لحاظ دیجیے بولا نا بھائی پکوان ہمارے پاس بلکہ بات بکانے تمہارے پاس ہی ہمارے پاس آئیں کی بات ہم تو اپنے آئیں کی بات ہاں جی جہاں ملے جائے گا جانو مل جائے گا ایسا بھی برا ہے تو اگر ہمارے بڑے ہمارے آگے ہم کو اگر جہنم ملے جائے نا وہاں بھی جائیں یہ جو है, बुरी बात मैं नहीं सोचता कि उनके आदमी बेहद कहते हैं लेकिन अवाम, जब किसी को मांगती है तो आंख बंद करके मांगती है इंसान की निगाह पर उनकी आंखों पर बढ़ जाए बढ़ जाए फिर वो आदमी अकीलत में फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाता है अलग नबी सदार बैठे ने कहा آگی یہاں آپ کے پاس گئے اپنے گرے سے میں نے میرے گلے میں سلیف تھی یہ وطن اپنے گرے سے نکالا اس کو نکال ڈالا میں نے پھر پورا کہا درد نکالنے مسلمان کی راجت تھی کہ اس سلیم نے اور کہتے کہ میں جب غریب گیا تو میں نے آپ کو آیت پڑھتے سنا ایک کفا دو اخبارہ ہو اور ایسی کتاب میں یہود اللہ نے اپنے اخبار ربان کو اللہ کے مقابلے میں رسوم قرب نہیں بنایا ہم نے ابو رب کا نام نہیں دیا ہم نے ابو رب کا مقام نہیں کیا چپ سے <سنسو> اچھا کیا ایسا نہیں تھا کہ جب اللہ کے حلال کو حرام کرتے تو حرام مانتے اللہ کے حرام کی بھی چیز کو حلال کر دیتے تو حلال مان لیتے کیا ایسا نہیں تھا آپ یہی ہو کی عبادت ایک عالم کو اختیار دے دینا کہ اللہ کے حلال کو حرام کر سکتا ہے اللہ کے حرام کو حلال کر سکتا ہے کے حال حرام اور حرام سے ارحال ہو جاتا ہے اگر یہ احتیاط کی تحریر کے لیے مانتا ہے تو یہ اللہ کی عروبیت کی ہے اور یہ اللہ کی عروبیت کی شکو جسے کہ اللہ کا مان کی اور ہمارے پتے کا عبادت ہو یہ عبادت اللہ کی کہا اللہ کی شکل کی پابندی یہ جی لازم ہے اگر کسی کسی اور کی بات کو شامل کرتا ہے اللہ کے بالمقاب کسی کی بات کو تصدیق کرتا ہے تو یہ اللہ تعالی کے شریعت میں اس کی ہدایت مشکل ہے نبی نغل کیا حراحد اللہ علیہ اے نبی اللہ نے جواب کے لیے حل کیا آپ کا احتیاط کر رہے ہیں اس کو اللہ نے بطور تقوی نبی سے جب اپنی ذات کے لیے شہر کو ہم لو کہا دیا کہ آج کی بات شاید بنی تو اللہ نے آہت نازل کی اگر کی وہ بات بنی اپنی ذات کے بارے میں پیار کر رہے ہوتی یہ نہیں ان کا آپ اپنے کے لیے نہیں کر سکتے لینا تو ہر نہیں ہوگا اہم کم ہوا ہے آپ کے لیے اللہ نے جس چیز کا حیران کیا کیسے حلال کر نہیں کر سکتے آج ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کتنے آتا چلے گئے ہیں جس کو ایک آتی جانتا ہے نبی کا حکوم ہے لیکن اس کے سامنے وہ بات آتی ہے آج تو کہتا بھائی ہم نہیں کر سکتے کس لیے کہ ہم بلا مت سکتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے مطلب ہماری منت اگر سے اگر حدیث سنت ہے اس پر عمل چاپی عمل کرتے اس پر ایمام احمد عمل کرتے ہیں اس پر ایمام مالک کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ یہ ہمارے امام کے قول کے مطابق نہیں ہے حدیث امام کے قول کے مطابق یہ آگا ابھی سو ہم جوڑیں گے ایک دوسرا براٹ اور یقینی کسی امام نے نہیں کہا کہ نبی کے مقابلے میں میری بات ہو اس کے براج کا ایمان بات نہیں ہے نبی کی بات کے مقابلے میں میری بات ہو تو عجیب بات یہ ہے کہ ایک انسان ارو میں مانے اور اصول میں نہ مانے یہ دو اس اصول کو کام دیکھ سکتے یہاں پر دوسرا برانڈ اور دوسری برائی جو آج مسلمانوں میں معاشرے میں ہے وہ یہ ایک آدمی مسلک کی مبتلا ہے قرآن سنت کو کچھ ڈال کر ایک انسان اپنے گروہ اپنے عالم اپنے مفتی اپنے امام اپنے لوگوں کی بات مانتا ہے یہ اکومت کے لیے زوال کی علامات پر رجاج کو ترکیب دے یہ اکمت کے زوال کی علامت وہ شخصیت کو شریعت پر ترتیب دے یہ امت کے زوال اور بگاڑ کے حمل شخصیات ہمیشہ شریعت کے تعبے درائر کے تعبیر ہوتے شخصیت دلیل کی موقع ہوتی ہے دلیل شخصیت کی موقع نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی شخصیت ایسی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اس چیز کی وہ خود ترین ہے طرح کار رسو بھی رسموائے اچھا کرنا اللہ نے آپ کی شخصیت دی اور ترقی کرا جیسے کرے مسلمان جیسا بولے اس کو سنو تخصیل کر باقی شخصیات وہ آپ کی شخصیت کے تحوے ہیں آپ کے رزبا کے مقابلے ہیں ان کا ان کا اپنا عمل وہ دری دیا وہ ہے کا لہٰذا یہ دوسرا مسئلہ رہا ہے مسلمانوں نمبر بی اللہ کے عظمت کے مقابلے میں فالغی اور اولیاء کی عظمت کا دل زیادہ دھما تھا وقت سات ہیں یہاں بہار جہاں تک کہ شہر بھی اور انپڑ اور ان پڑھ پڑھے لکھے بھی اور لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر اور ٹائبلٹ استعمال کرنے والے بھی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے والے آج بھی گاؤں میں شیل موجود ہیں اوریا کی تعلیم کے نام پریا کی تعلیم کے یہاں لیکن اوریا کی تعلیم کی ایک ہر ہے اور یہ تاریخ اللہ تعالیٰ کی حضور میں لگانے کی مناسب ہے اللہ کی نبی اللہ علیہ وسلم ایک بچی شیر پڑھنے لگی اور کہا ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو گھر کی قبر جانتا ہے جانتا ہے کل یا آپ نے کہ جو شیر پہلے شہر کہہ تھے وہ ٹھیک نہیں اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا یہ دماغ کیا اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا آفری جو کبھی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بطور آغازوں کا نہیں یہ بطور حقیقت کے بیان کے بیان حقیقت کے طور کا جو قرآن میں اللہ خود بتانا ہے کہ اللہ کے سوا ہے اللہ یا رن کس بناو کہ ایسا بھی آپ کہہ رہی ہے کہ آسمان میں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اللہ کے اس کوئی نہیں جو بہت لیکن گرو ہے اللہ کامانا تو ہماری گری میں یا بولی منی صاحب کو یا بولی منی صاحب تو ہو جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹے دیتا بیٹیاں دیتا جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا اور لوگوں میں جو دکان اور معینہ تھا چاہے وہ بیٹے بیٹے دور دے دیتا ہے وہ ایک چاہے معیشت ہو اپنی ماں جس کو چاہتا ابھی اولاد کر دیتا ہے اولاد دینا نہیں دینا لڑکا دینا لڑکی دینا اللہ نے اپنی اختیار میں رکھا ہے اپنے بارے میں بتایا اسی نوی بات کو بڑھتے تھے جگر یار اسلام اللہ سے مانگ رہے اپنی کو خود ہی لے کرتے یہ السلام اللہ کے بڑھاپے جانا پڑے لیکن آج قومت اس مرحلے میں پہنچ گئی ہے کہ آج جا کر بھاگ رہی کمروں کو دھاگے بھاگ رہی ہے اولاد ملے آپ غور کریں کہ غیر نبی خود اپنی بیوی کو اولاد اللہ سے مانگے اور آج غیر نبی حقاق کے بعد وہ انسان میں نہیں نیچے کو ہے نہیں پیر ہے اس پیر کو دھابا کے عورت اور چاہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولا دے اس مقبرے میں مسلمان پہنچ رہے ہیں قبروں سے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر نہیں مانگتے تھے کہ ہم کو آج مسلمان جا کر قبروں پر تجربے بھی کر رہا ہے وہاں سے مانگ رہا ہے حال یہ کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کے جاتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے پاس حضرت حاصل کر تو ابھی ترقی کر دیں گے اللہ کے شام گیا وہاں دیکھا لوگ اپنے بڑوں کو اپنی سرداروں سے سجا کرتے جس دن میں بات آئی وہاں بھی آپ کو اور کر باقی نبی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بدلوں پہ چاہتیوں کا احترام لیکن آپ کے پاس نہیں کسی بچہ کے لیے ہر دن اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ کسی بچت کو چلتا اگر عورت کو ہے حیر. اگر ہوتا ایسا نہیں تعلیم سرکاری آج سماج کر رہا ہے نام سے قبانی حالانکہ صاف پڑ رہا ہے بچے بچے کو یہاں دیا جا رہا ہے ہاں. نماز پر آپ کے رب کے لیے اور روزانے کی چیزیں کہ آج سلمان بہ اللہ کے لیے دبا کر پاتی ہے سوچی سے وہ نہیں جان پائے گا گاؤں میں آپ جائیے آج تاکہ آپ کے مہینے میں سلمان بٹھا ہے اور عورتیں گاہیں لگا کہ اپنے بچے سلام نہیں ہوتے یہ ان کو لے جا کے وہی پانی کے اندر آپ سوچیے کہ ایک چیز جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی ہے وہ آپ کی حفاظت کرے ایک چیز جو پانی میں ڈالنے کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے رہے ہیں اپنے اخبار کو دیوانے کر سکتی ہے بگڑنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی ہے جو ٹوٹنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی ہے وہ آپ کو ٹوٹنے سے اور بگڑنے سے بچا رہی لیکن انسان کی عقیدت اور انسان کی امیدیں اس کو ہٹا ہیں ہے اس کو جاری چلے گا یہاں بھی گائے کر کے دیکھنے سے یہ ہر انسان ہے امیدیں سامانتی ہے اور سلمان کہا جاتا ہے شکریہ سلمان پڑے ہوئے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں چوتھی برائی پنجاب دین کے نام پر ایسے رسم رواج پھر ساتھ نہیں چاہے عادت کا معاملہ ہو دعاؤں کا معاملہ گھاس کا معاملہ زیر کا معاملہ یا پھر دلد مانچل کی ہو نکاح کا معاملہ جنابے کا معاملہ ہر جگہ بیتاز. جب جبکہ اس معاملات سے شدت موجود ہے یہ بھی ہے کہ تھوڑا ہم کو نہیں بتایا جائے گا نظر ہم نے اپنی حساب سے نکالے اپنی طرف سے اس بھی اضافے اچھا معرے کو نکال کے خدافی کرو یا مسئلہ اپنی طرف سے اضافے کر اسی طرح سے جناب کے اندر اپنی طرف سے اضافے کر नमाज के बाद करो पहले करो आ में करो आजान के बाद करो हर एक बार आपने की जना वाक दिला जना देखा भी जगह औरत को लाए और मैं बख्श हूं जिंदगी का किसी मशुरा नहीं या मौत की बात हो बोली अब नई बख्शू तो उड़के देगा پیسہ بھی گیا اور جس کی کرنے گئے میرا جو جانے کا زندگی بھائی میں ساتھ ملتا اب تک میرا پیر نہیں ہے اب اس کو معاف نہیں ہو تو کیا کرتا ہونا ایک ہو تو بتاؤ کرناٹک کئی علاقوں میں آج بھی نکاح ہوتا ہے آمنے تامنے بیچنے پردہ اور چاول بھی کرے شخص ہوا دیکھا جو بھی بنے کو ہوگا اب وہ آسمان یہ کوششن سے اللہ دیکھیے ہم کہاں پہنچ گئے کیا ہاتھ ہمارا ہو گیا کہ ہم میری زندگی میں آپ دیتی سوچنا ہی بجائے بجاج کہاں تک چلیں گے ٹھیک آپ دیکھیے کیا کہ اتنی رسم واج بات اس میں جو بھی آپ دیکھیے اور پیارے لفا اور سب لگا رہی ہے کی بیٹی رہی؟ نہیں کی آ رہی جتنی غلط جنم میں آپ دیکھیے کتنی غلط قبر پہ جا کے اراد لے رہا نماز کے لے آ رہے ہو زندگی میں کبھی نہیں ہے میں قبرستان میں تو جان بھی نہیں اب قبرستان میں آزاد اور جو پانچ منٹ کی آزاد ہوتی ہے اس کا جس کو ڈھنگ کے ازام دینا نہیں آتا وہاں کھڑے ہو کے ازام دے رہا کیوں اس سے شیطان کو بگائے کہ آزاد میں ذکر ہے توبیل ہے اس کو جواب دینا آتا زندگی میں کبھی توبی تو نہیں تھی اس کو سکھانے کریمن سکھا اس کا تقاوت کبھی نہیں مرنے کے بعد جا کے خبر پر نہیں کر رہا خبر بہت مر گیا اس کے بعد اس کے نام کی قرآن خانی ہو رہی مرا بھائی قرآن کل شام کو آ جائیں وہاں پر اس کی قرآن خانی ہوگی زندگی کو کسی نے دیکھا نہیں کہ بھائی یہ قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے کوئی بتا کے اس کو پڑھا لے لیکن جیسے مر گیا اس کے نام سے قرآن خانی ہو رہا. کی بڑا نہیں ہمارے مرغوں کی رندوں کو کوئی بڑا نہیں ہو مرغوں کے لیے کتنے سال ایک آپ کو ایک میدان ہو جس میں آپ بتائیں کہ ہاں ہاں یہ میدان ہے جس میں برت نہیں کے میدان میں برتھ ہر آپ دیکھیں اللہ, رب اللہ کے ربی سلادار کے پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے خود اپنی جات میں گرافی نہیں اور اسک کا ہے کہ لسٹ بوڑھا آپ کی کہہ رہا ہے لسٹ اس <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> سے زیادہ آپ نے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز دوسری قوموں کی نوی سمندر اور کا گرے رہے راؤنڈ جو کرتے تم کرو جو نہیں پڑھتے سلمان کی زندگی میں نبی کے معاملے میں بےدا بردا میں نشا کو دوسری موقع سے بڑھتی جا پڑے پڑے کیوں کر کے جیسے عشانیوں میں ان کی شادی میں ہوتا جا کے لے اسی طرح کا اور کاٹتے ہیں لوگ کاٹتے ہیں اور یہ کاٹ لاتے دوسرے کو پیار کائر کے نبی صدار کے برتھ ڈے لگے ہیں ایک چیز ہم کو آپ نے بتایا اور منہ سطح اللہ کے نبی سارا اور انصاف بتا رایت برائی ہے اور ہر برائی کا انجام جانا ہے آپ کو بتا دیے ہیں کہ دیاؤں کے دن لوگ میرے پاس آنے کی کوشش کریں گے دیا گاڑی افوامی میں ان کو پہچانوں وہ پہچانا سوں یار اسلام سے نکلنے والے بڑے مسلمان سے نکلتے دونوں ہمارے بات بھی میں ان کو پہچان دوں گا لیکن بڑی سے ان کو گچکار کے دور کریں گے آؤ اوسر پر آنے نہیں میں کہاؤں ان نومی تھی میرے لوگ میرے لوگ پیسے نہیں کریما بند لگا آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد ان لوگ نے کیا کیا تبدیلی کر دیش کیا بند لگائے گی دور کرو دور کرو تو جس نے میرے بات بھی تبدیلیاں کر دیتے ہیں سے معلوم کا ہے کہ وہ تمام بلاکی وجہ شامل ہیں جا کے بہت سارے اس ویٹر شامل ہیں بلا انسان کو قیامت کے دیکھا نبی نئی صلی اللہ اس سے بادہ اور جامع اوسط آج بڑا خریدے کے دونوں اشہد اچھا اللہ تمہارا مطلب رسول ہوا ہو گیا کم سے کم تیس مواد لہٰذا کو بھی برباد کر دیا شخص مہان محمد رسول اللہ کو برباد کر دیا بلال بچا اور اس پر یہ ہے کہ اللہ مدد کرے عزت ملے دنیا میں کامیابی ملے الغا میں ایسے بنیادی میری غلط ہو گئی شاہ کو ہی انہیں برباد کر دیا بچا ہے میرا زبانی رہ گیا جیسے میرے کا زندگی کے تمام آج ادارے باتیں کے کباب پہ آپ دیکھیں مزال پہ بھی یہ ان میں سارا کام کرتا رسم رواج میں بہت شادی کی ہماری چادی تو اتنے سال ہو رہے ہیں بچوں کی برتھ ڈے منا رہا اتنی ساری برفات دوسری قوموں کے کار تری راڑی رکھ کی طرح اللہ کے طور پر کبھی کبھی سب وسلم پلیئر ہے اس کی طرح ہیئر کٹ ہے اس کا بلانا جو ہے, ہے اس کی طرح اس کا جو ہے مبیش اور بنا ہوا ہے کبھی نیچے سے بڑا, جاتا, سے بڑا جاتا, نیچے سے ہو جاتا سے بڑا ہوتا ہے جیسا فیشن وہ سنت کی بابوی نہیں کر سکتا ہے لیکن باہر نہیں کر سکتا گلا منتھ آگے سے بات ہو رہا پیچھے سے تھوڑا کریڈٹ کر سکتا کو دوسر نوجوان عورتوں میں نہیں ہمارے معاشرے کے اندر دوسری عورتوں کے طور پر کبھی جو ہے دوسری اور جو بھی تہوار آ ہیں اس میں ہمارے بچے بھی شکل ہو رہے ہیں لیکن دوسری عورتوں کے ساتھ آہلا برتنا ان کے ساتھ احتان کا شروع کرنا احساس میں ہے لیکن اسلام کا معام نہیں ہے یہ ڈسپلین کا معاملہ ہے پہلے آپ کا بچہ ہے کسی اسکول میں جا رہا ہے وہاں کا یونیفارم ہے آپ دو بچہ آپ کہنے اسکول میں یہ پڑھتا ایک ہے اب کسی کپڑے دھونے کی باتیں ہیں باہر مجھے بھی لیٹ آئے صحیح ہوئی ہے اب آج کیا کریں گے اس کو چھٹی ہے جانچ کرتے سکول والے نے یہ کیا جی ہے ہمارا ان چلا کدھر کپڑے تو ہے سکول والے سب کریں گے کیا نہیں ہے اب کیا بولتے برمی؟ اگر یونیفارم نہیں بنے گا بچہ نہیں کر سکتا کیا اس کو ہم ڈسپلین بولتے ہم کمل یہ کمل معاملہ ہے ایسا بولتے ہیں اگر اچھا ڈسپلین ہے ہمارے پاس اب ایک یونیفارم ہمارے پاس ایک طرح ہے ہمارے پاس ایک ٹریننگ کا طریقہ ہے اس کو فالو کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارم کے بیچ ہمارے پاس ہے آدمی اس کا بچہ دوسرے کے گھر میں جا کے ہوگی آپ کا کام کرتا ہے بھلا کرتا اپنے گھر میں نہیں ان کو نہیں بولتا ہے اپنے بچے کو को کبھی مانتا اور جا کے شام کو ہوگا آدمی اپنے گھر میں نہیں میں اتنا کہاں دِلا ہوں یہاں آدمی نہیں آتا وہاں کو وہاں جا کے مانتا پہنچی ہے جو کی سوچ ہے اپنے میرے پاس مدد نہیں جینے کا طریقہ اسلام میں نہیں دوسری سامنے کا طریقہ پورا جو ہے بنا رہا ہے نبی کا طریقہ کسی کافی نہیں ہے اللہ کتنی سبزدار جس سے بن رہا ہے یہ باڑ آیا آپ نے خود فرمایا نہ سو نہ ہوتا ہے ریگستان میں جتن جگہ میں رہتا ہے جا کے رہتا ہے اگر وہاں گھسایا جا کے चावल ने कहा और कौन तुम्हारी जिंदगी के वो लोग आए हैं कि आप देखेंगे कि उन लोगों का तरीका उन लोगों का तरीका दयावत के मामले में म्यूजिक और ये वो सब ऑर्केस्ट्रा करके चर्च में है आज हमारे यहाँ भी एक एतबार से गिर भी چاہے وہ نشید کے نام پر ہوئی نہیں میوزک جو گئے آپ کو آنا شروع کر سکتا ہے ساری ملاقات ہمارے قرآن کہا کہ الطناج کی کوئی اسلامیہ نام کی کوئی چیز میں نہیں جب اسلام کا رول بن جائے پر قرآن کی گلاؤ اور تناشی قرآن کے مقابلے اور چیز تو بن رہی ہے ایسے اسلام نہیں وہ نہیں وہاں اسلام کا بازار اسلامی بازار کا ہے وہ ارے اسلامی اسلامی ہوٹل بتایا باہر کیا بولے اسلامی ہوٹل اسلامی کا نام ہوٹل ہے میری دیکھو اسلامی ہوٹل کہاں سے اسلامی ہوٹل ہو رہا ہے اپنی طرف سے ہم اضافہ پیش نہیں کر آپ کی کہیں وہ دعوت میوزک استعمال ہوگی تو نہیں وہ انسٹرومینٹ نہیں آواز دکھا بات کیا وہی کوئی کوئی کر رہا ہے میوزک آپ مجھ سے حاصل کیا ہے وہی پڑھا کر وہی آسانی جو برائی جو انسٹرومینٹ میں ڈسلے کے لیے کیا آواز آپ کو آواز ہے سیمت ہے और ये मुझसे जो आवाज म्यूजिक निकाल रहा है आजिर तो वही है आजिर वही है आप देखिए जितनी चीजों में आ गए तो यू तो नशा गई अलिबाज में चलने फिर बातचीत में बच्चा स्कूल जा रहा है टाटा पापा टाटा क्या है टाटा पाए हमारे घरों में चलाम खत्म होता जा रहा है जलाम सिर्फ होने आपके होना चाहिए بچے آ, آ رہے ہیں جا رہے اسکول میں کام کر تہذیب اسلامی کرنے خیال کرا کھا رہے ہیں کھانے کھا رہے ہیں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے اور بائیں ہاتھ سے کوکا کو یہ حال ہمارا ہے ہمارے یہاں پہ کافی سبزیا ایسی کسی چیزیں زندگی کے حال اللہ سب کی عبادت بناتا اور نوجوان مبتلا ہے دوسرے اور عورتیں ہوں آپ لیکن عورتوں کے اندر آتی ہے کہ عورتیں فردوں کے کپڑے پہنتے پہلے جاری فردوں کے کپڑے پہنتے اسلام میں نہیں پل کو عورت کا آپس میں نظر کی, کی مشاورت اختیار کرنا اور یعنی عورتوں کا مردوں کی مشاورت اختیار کرنا اسلام میں اللہ کے نبی وسلم فرماتے جو اس قوم کی مشاورت اختیار کرے وہیں اس کا شمار ان میں جب کے پاس فون ہے یہ تب امر جب ہم پسند کریں گے اللہ کے نبی صلاح کام ہو گئے کہ میرا نہیں یہ سوکھا ہے اتنا خراب کرے ایسا ہو سلمان کو چاہیے کہ اپنے رائے اور وادے کو نبی کری سبزار اور بات کریں دوسروں کی غور کرنے کے لیے ٹیکنالوجی آپ لوک ٹیکنالوجی آپ دوسروں کی لو ہر حیات نبی سبزہ یہ ہماری بنیاد ہے اسی طرح دیکھ کے گراحی آج مسلمانوں میں ہوتی ہے گرونی کیسے مسلمانوں کا آپس میں بڑھتا ہے ہمارے یہاں माने گے ہمارے مسلمان ہوئے مانیں گے اس طرح سے ہم کھلا ہے ہم کھلا ہے ہم کھلا ہے تو یہ جو گروہ بندی ہے یہ گروہ بندی ایک وبا ہے ہاں ایسے ادیس اور سردیوں میں گروہ بندی نہیں جس کو یاد رکھو نا دوسرا لے جائیں اس لیے یہ ایک منہ ہے یہ ایک منہج ہے جس پر ہمارے اصلاف تھے اور اسی ہم کسی شخصیت کی طرف دعوت نہیں دیتے ہم ایک منہ سی یاد کریں ہمارے نام میں کسی ایک عارف کا نام نہیں ہے اس کو سمجھیں کسی ایک عارف کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں وہ حضر کا اصل کا نام ہے جس کی طرف سب کو رجوع کرنا پڑو ہے جس کے لیے عالح حمید میں کیا ہے حبیب والد اور حمید قرآن بھی ہے اور حمیز لگے گئے سمودار اس کے بعد بھی ہے تو ہم کو اپنی طرف کو لوگ کرنا ہے یہ ہمارا نام ہے ہم رکھے ہمارے چاچا نانا بوبا نے رکھے نہیں یا ہمارے طرح بڑے بڑے عبداللہ اقبال امانا بخاری احمد البام پر لاکے غلام ہے انہوں نے کہا یہ نانا ہے آپ نے بنایا ہم کو یہ بتایا تھا بولو یہ بول ہے تو یہ پہلے سے ہے ہم کی طرف سے نہیں بنا یہاں آج مسلمان آبادی کو ایک شخص تیری اسی کی خوشی کی پیچھے شروع کچھ ہو گیا کچھ شخصیت کی بنیاد پر اس تاریخ کے مان میں نہ ماننے کی بنیاد پر آج کچھ دنیا ہے اور جگہ ہوئی چنگی ہوئی بروزی تو توڑ کی جنگی ہوئی تعریف اگر کوئی یاد دیکھے گا تو معلوم ہے لہٰذا جو درسابندی ہے یہ نہیں بنا گروہی نہیں بنا مسلمان ہوئی ایک امت ہے اور اس پوری امت کو پوری امت کو ایک منہج کی پیروی کرنا ضروری ہے اور وہ برحان سنت کا محض اور برحان سنت کا رابطہ ہے اس پر ہم کو چلنا چاہیے چل چل چل چل چل. بازو کر کے پیرویز ہے آپ کو سنیں کہ ہم کو مسلم بولنا چاہیے بھئی ہم مسلم ہیں اس کا مطلب یہی کہ ہم پیر نہیں اور ایسے حبیز ہے اس کا مطلب یہی کہ مسلم نہیں مسلم جو ہے کہ دوسری قوموں کے مقابلے استعمال ہوا ہے ہم مسلم ہے کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے کوئی کچھ ہے ہم مسلم ہم مسلم ہیں مسلم چھوڑ کے نہیں ایل عمیز ایک انہری نام وہ بی کا نام نہیں ہے کچھ ہے نام کیا ریلیجن کیا ہے ایل عمیز اسلام پوچھا نہیں اور پتا ہے اس میں فارم نے پوکھے فارم نے کہا ریلیجن اور حصہ پرائیوٹنگ دیکھتے ہیں جب بھی کا نام آئے گا تو مسلم ہے کون بولا کہ مسلم نہیں وہ سلمان کون مسلم ہے نا نہیں آپ کی مان لیکن جب مسلمانوں میں تب رکھا جب کا ع بالمقاب اپنی آپ کو غلط کرنے کے لیے سرب نے اپنے لیے کا رقم اختیار کیا جمان کا رقم اختیار کیا آرہ کا رقم اختیار کیا تو ہم نے ان کو مانتے ہم ان سے ہٹ کے نہیں چل رہے سرب سے ہٹ کے چلنا ہی ہمارا عجوم نہیں ہے جو جس رابطے پر رہے ہیں کہ انہوں نے اختیار کیا جب تک کہ ہی وہ ہیں اور کسی ایک نے لیکن یہ کہ جس عالم کے ہم ماننے والے ہیں اور اس کی بات اگر تم نہیں مانو گے تو الگ ہم الگ جی مانی پڑے گی ایک عالم کی شاخ ہمارے یہاں پر نہیں ہے کسی ایک آدمی گروہتی ہمارے یہاں نہیں اللہ کے نبی صلاح اور اس کو مانتے تھے کہ سر اپنے یہاں نہیں ہوتا ہے اس نظر ہو وہ اکہتر روپوں میں بڑھ گئے بوا بھی رتو جنم وہ ستروں نبی نام ایک جنت میں جائے گا اور ستر جہنم میں جائے گا نشا رہے گا سگڑی نقل نشا بہتر لوگوں میں بڑھ گئے آپ نے بات تفکی و سکڑوں اکہتر جہان میں جائے اور ایک جنت میں جائے گا الرمی رتم محمدی دی ہے اور رسم جس کے ہاتھ محمد کی جان ہے وہ سبروا میرے تجربہ میں بڑھ جائے گی اور لذایوں ایک جذب پہ جائے گا اور بارہ جہنم پہ جائے گی اس حدیث کو مانا لے رہا ہے یا حمیز سہی ایک اور روایت نے ریوایت کیا ہے صاحب نے پوچھا کہ کرا پہلے کیسے اس کے بارے میں بتائیے آپ کے جس پر میں اور میرے صاحب وہ, راستا, وہ میرا جو راستہ وہ تری بولے جس پر ملا میرے صاحبہ ہے وہ کے جب ہوگا تو اس کے کی ایک کیا ہوگا کوئی کم ہوگا دیکھیے اللہ کے کیا صحیح <T2> میری قتل تو right. ہوں گے اس لیے کہ جو پیڑا جناک نہیں ہے وہ پھر برا ہے اس لیے پوچھا کہا جنا وہ الجنا الجنا کا مطلب یہ صحابہ کا راستہ ہے یہ نبی صدار صحابہ جب کے جنم اور باہر سارے تجربہ ہوتے ہیں کہ اس قومت کے بارے میں ہو رہا ہے, ہے یہ دوسلمانوں کا بتایا جو چردیں ہوں گے یہ مسلمانوں میں اور باہر جنم ہم لے جائیں گے اور ایک جنم کبرو اچھا نہیں لیکن کبروں کی تاریخ لوگوں کو معلوم نہیں ہے صرف الگ ہونا یہ چیز یہ کبروں نہیں سہاربا کے راستے سے الگ ہونا یہ تو کیا ہوتے ہیں سب ایک بجاؤ تو تمہارے سرو ہمارے کے سب ایک ہو جاؤ یہ چیز تہذا مصروف نہیں ہے اور یہ وہ پیرا والی اور یہ کبر و نہیں جس کو برا نہ کے بس الگ ہو جائیں جو درکا بازی ہونا ہے وہ سنبھالو وہ الگ ہونا وہ کرنا کس سے کرنا ہے وہ کرنا صحابہ کے راستے سے کرنا ہے یہاں کیا صرف میں آپ دیکھیں گے ایسے وجہ کسٹ کے رہے وہ بولا نہیں آج وہ کیا ہوتے ہیں بھائی وہ ترکا بازی ہو رہی کیوں کسی کو غلط بولتی بناؤ اپنے حساب سے کرا ہو بھی صحیح ہے سہیوگی صحیح سب کا مطلب کیا ہے اللہ ہے یہ کہیں اس لیے اگر ایسا کریں گے کہ قسم کے نہیں ہو سکتا ہے ہم لڑکی شبت کے ساتھ اور درجے کے ساتھ مناسب لیکن یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اتحاد کے نام پر ہم ازوروں کو دبا لحاظ کے ناموں کو اور ہاتھ کو دبا نہیں کر لیکن یہ بھی کہ ایک انسان شخصیات کی بنیاد پر اکت کے ٹکڑوں کو بانٹنا تاریخ بات نہیں مانتے تو میں کسی شخصیت کی بنیاد پر کو صحیح نہیں ہے لہٰذا تاریخ شخصیات سارے تارے بباہ تارے سارے مسلمین اہل ہم سب کا احترام اور سب کی بات ہمارے ہاں اگر کسی کی بات اور ٹکراتی ہے اس کا احترام باقی اس سے بات کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کی بنیاد کی پر کیا کہاں ہیں شاعری ہیں مالکی ہیں ہم فلی ہیں یا ہم ہاں معبوری ہیں ہم ہاں اشاری ہیں کیا ہم ہاں قادری ہیں نشرتی ہے سروتی ہے اب کسی کی بنیاد پر تعتر ایسا نہیں کرتے ہیں ہم یہ ہی کہتے ہیں کہ ہم مسلم بھی ہیں ہم سردی ہیں ایبیز ہیں ہم اس راستے پر چلیں جس پر نبی صلی اللہ صحابہ چلیں تو بھی اس راستے پر چلو سارے صحابہ سارے علم سارے بہار جن کا اصول اور جن کا راستہ تھا ہم اس رابطے پر ہیں سب کو ایک ہونا ایک موقع کے ساتھ کہ بولا ہمارے اسٹیش پہ ہمارے سیٹ ہر آدمی اپنے یہاں رہا ہے ہم کو جمع ہم سے اس پر نبی صلی اللہ صحابہ کی تعلیمات کے یہ ہے تو پھر آج ایک بڑا اسی طرح आज آج में میں جو برائی برائی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے ایک دم بنیادی اور اہم ترین چیز تہارت اور نماز میں لا کر آپ دیکھیے وہ فن کا بڑا دفعہ دو چیزوں میں لا کرا ہے اچھی بات یہ کہ آپ دیکھیے قبر میں اللہ کے نبی صدارے کدن کرو میں لگاؤ باقی نہ پیشاب سے بچو پیشاب کی چیزوں سے بچو قبر میں عام طور پہ آزاد ہوتا ہے پیشاب سے قیامت کے بارے میں کیا ہے پتا قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا نماز قبر اور قیامت دونوں بحلے اس کی میں دو میں کی دو کے بعد یہ جیسا کیا جانا ان دونوں باہروں میں مسلمان ان دو چیزوں کے بارے میں کتنا ڈالا ہے قبر کے تعلق سے قبر میں عام طور پہ آزاد ہوتا ہے پیشاب کے شیشوں کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کو آج آپ پوچھیں تارا نہیں کیوں نہیں ہے اگر نماز کا فکر ہوتا نماز کی فکر ہوتی تہارت کا اہتمام کرتا مسلمان تہارت کی کپا نہیں کر سکتا سوچ وہی مسلمان ہے اگر چاہے گر جائے تو اگر چائے سکوں پر گر جائے یہاں گر جائے یہاں گر جائے کیا مدارے یا نہ جائے گھومے اور نکالے گا کا دوڑے گا اس کو کہیں کہا کہ دبے آپ کو نہیں چلتے اور پیشاب کے دبے آپ کو چل جاتے ہیں ابھی آپ آب کو کبھی نہیں آئے کہ بولا کیا بڑا کیا نہیں آریا آج. کتنے مسلمانوں کو نماز کے بارے میں بولا جائے کیا نیا ہے جناب کی نماز شکر نہیں کر سکتے مسیح کو بھی نہیں آئے تحرک اس کی ایک وجہ کیا ہے جیت میں نے کہا کہ سارے چیز پہنے والے تھا کرتے بہت سارے لوگ وہ بیٹھتے نہیں آتے کیوں مصیبت بولی آپ کی نا چیز پہنا کرو کیا میری بولی کون بولا کیا سوچ ہے آپ کا ایسا لباس آپ جو آپ کو پاک بھی نہیں سکتا ایسا لباس کون بولا جہاں میں چلے جائیں گے چیز نہیں پہنیں گے کیوں اتنا ایک راہ ہے جہاں لوگ نہیں اٹھتے ہیں معلوم ہے اس سے میرے لیے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں جس بھی پہنچا کوئی یوزرا کہ پہنا ہوا تو میرے ہاتھوں سے پہنا ہوئی جب کو سمجھتا ہے کہ میرے لیے اچھا نہیں میرے دھیر کو اچھا نقصان ہے تو چھوڑتا کیوں نہیں چھوڑتا کیوں ایک آدمی ہے ایک رات جاتا ہے کوئی آدمی یوزانہ اس کے اوپر ہے سے لڑے گا گا راستے سے جانے چھوڑ دے گا وہ ہونا ہوتا ہے جانا اس کے وجہ سے زندگی آتا ہے اس راستے کو آپ کو چھوڑ دیتا ہے جب اس جیت کی وجہ کو پیشاب پیپر احتیاط نہیں کر سکتا ہے تو آپ بتائیے کون کودا اس کو کہتے کالج میں کیسے جاؤں گا کوٹا بجانا دو آپ کی پکڑ کے اس کا کیوں سی وقت میں جاتی آپ نے آپ کو دیکھ نکلتا نکلتا نہیں اتنا ایس کو آپ کو پیچاب کر کے آپ نے اور نظام نماز آپ نے اور بات رہے نہیں رہے تمام پہلو بیٹھے نماز دنیا نماز پہلوان میں نہیں کسی کی پہلے کی نماز نہیں ہوتی کسی کی پالو نہیں ہوتی کوئی جماعت کو پالا کو برابر ہاں اچھے کپڑے کوتا پائجامہ دبا امام باندھ کی ایک دم سب سے پہلے امام صاحب بھی دیکھتے برابر اور امام صاحب دیر ہو گئی تھوڑا صاحب بیٹا ایک کرتا راتا کر لے آپ کی زندگی برابر پڑتا خالی وجہ کی آٹھ پڑتا ہے رات کوئی فلائٹ میں کہا تھا کشمیر نے سوال تھا کہا تھا رات میں بیٹھ کے وہ بھی بہت دیروں کیا بات کر رہا سیری کے بارے میں اس کے بارے ایران کے بارے میں ایران کے بارے تو نہیں اس کی اس کی ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے گھر میں جا کے دیکھ کے آپ بیسانی بچوں کو دیکھ بنا سی ساری دنیا کا جو ہے سر ہمارے سماجی کرنے سارے چھ ہمارے گھر میں تو وجہ سے کسی کا ویز کی وجہ سے آ سکتا ہے کسی کا سگن کی وجہ سے اور تھک جاتی بہت فرد کے بھی پہنانے میں بچوں کو اسکول بھیجنے میں شہر کو اس کو بعد اس کے نام بھیجنے کے لیے پہ اس میں عورتوں کی مدد آ رہی ہے ہے ہمیں کیا اللہ کے حکم کو اللہ کی عبادت کو ہمیں اہمیت نہیں کہ اللہ سے ہم چاہتے کا کام کرنے تھے ہم اللہ کے ہم چاہتے ہیں ایسا ہماری کر کے چونک ہے کیا ہمارے ہمارے باغی کیا ہے اللہ کی بنیاد پر ہمارے قدر اتنا ماں گا سواری کو آکاری اللہ تمہاری سورتوں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہو رہا ہے آپسی ہے نہیں مالا ہے بہت بڑا ہے پیسے والا ہے کوئی یہ قبل میں جا کے پڑک جائے گا بال دنیا میں ختم ہو جائے گا پوروبکوں کو آکاری اللہ تمہارے دلوں کو تمہارے آواز بنایا ہم نے ہمارے ایسا ملے گی اللہ بھی نہیں جاتا ہے ایسا ملے گا اللہ کے بدلائے گا کسی کو گفٹ دے گا جنگی ٹوٹے ہوئے کب دے گا اور دن جتنا بگڑا دن اللہ کے پاس لگے جائے گا فقوصد. قبول کرنا چاہیے اللہ نے تو بہت قبول کرے گا کوئی ایسا دن دی. تو دیکھ جس کے اندر تیرے ہلاک دوسرے کی مافت تیرے مافت اور دوسرے کی لالے قبول کرے گا تیرے میں ہے ہے طرف نہیں ایسا پسند کرے گا دل. اللہ تو اللہ کی پانچ نماز ان میں سالا تک مہینہ چاروں پانچ رواں مسلمان اور وقت پر وقت کائم بتائیے اس سے امت کامیاب ہو اور اللہ کو چھوڑ کے کامیاب ہو صلی اللہ نوی سبز بالکل مسجد میں لایا جا رہا ہے اور ایتھار میں آنکھے اور زمین پر آپ کے لانے کی وجہ سے کی گرنے سے کو جا رہا ہے تیرہ سلوم مارے گئے ہیں کھانا کھاتے ہیں دو پیتے ہیں تو جسم کے ایک پرابلم کہا جا رہا ہے نماز بیٹا یا ہاں جس آدمی کی زندگی میں نماز ہو رہی ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ایسے کھڑے ہوئے ہیں ساری کریں آپ نماز پڑھا پڑھ رہے ہیں اور ایسے آدمی کی جسم سے ایسا ساری نماز پڑھ رہے تیر پہ لگ رہا ہے بعد تو اٹھایا گیا ہے کہ اللہ کی فسم ایسی ضرورت شروع کی تھی کہ ہم کھانے کو دینے سے آتا تھا لیکن اللہ نے کبھی سزا کا حقوق جائے یا ڈر نہیں ہوتا تو نماز بھر جاتا لیکن یہ آپ کی زندگی پر آنا اندر نہیں ہے نماز نہیں نہیں آ رہا ہوں نماز مہمان آئے مہمان خرید کا ہے نماز آخری اور بہت ہے نماز آئے پھر نماز بچوں کو لے کے تھے دیکھ رہا کے ختم ہو گیا ہم آدھا دو گئے شیتا کی جوڑی سارے مسلمان یہاں پہ وہاں اور سکتے ہیں یہ آج مسلمان تو نماز کا ذائقہ کا ہے یہ بہت بڑا ہے یہ اس دور کا باقی کیوں لائن نہیں یہ ذائقہ ساتھی سب اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ والدین سے یہ اس کا بہت بہت گراڑ آ جتنا میں زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں اتنا ماں سے بزدوں کے لیے بڑھ ہیں انگلش بولنا ٹھیک ہے شٹ بول رہے ہیں ماں باپ انگلش اردو میں نہیں بول سکتے انگلش میں بول رہے ماں باپ کو سمجھا کھیڑا لے ایسا مت کر بس نہ اتنی بار بولی تھی یہ آج ہماری اور ماں باپ بلا رہا کھیڑا ہے گلاس پانی لے جو پاؤں نہیں گرا وہاں پر رکھا ہوا نہیں کیول اسے نہیں لے سکتے کمر میں درد تھوڑا سا دے گا تو بہتر ہوگا احسان ہوگا ہوتا یہ دونوں میں کام دے دوائی کالج سے آ رہا پڑھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے جا کے آداب کو کینٹین میں ادا دیکھا کبھی ماں باپ کا تو درد پوچھنے کی تو امید نہیں گھر میں آ کے ماں باپ کو بیٹھنا پاسنے کی کیسی طبیعت سیکھیں کیا کرتی ہے میرے دن کوئی کام بتاؤ میں کوئی داری اوڑھنے کو کام میں جانور کی طرح لگے گی باپ باہر محنت کر رہا ہے کما رہا ہے اور اگر وہ کم ہو جائے ٹھیک اگر دو ہزار کا جوتا خریدا تھا اگر وہ نہ ملے ایسے کرتے ہمیں میرا خیال نہیں دو ہزار کا جوتا باہر دیکھا کبھی آپ کا جوتا پچھلے نما سے جو خریدا تھا آپ نے چلا رہا کئی جگہ چلا ہوا ہے دیکھا کبھی کمی نہیں نہیںرجو کے دیتے ہوتا ہے کبھی ماں کی پریشانی پر دیکھ اتنا پسینہ ہے پہلے سے زیادہ بڑھا پا رہا ہے فکر ہاتھ کبھی اگا کے دیکھنا ہے برتن دھونے کے لیے کیسے ہو رہے وہ کام کیجیے اور وہ نہیں رکھ رہی کیوں اس کے اس میں اتنا پیسہ مہینے میں جائے گا باہر کا اتنا بجٹ ہے وہ پیسہ دیر ایجوکیشن لگا رہے وہ خود ہی برتن دھونے سے ہر تک بھی ہے احساس ہے اور ٹھیک ہے سب کچھ کیا ہم نے قربانی آپس کے کر کے رواج ہے دنیا کا کرنا پڑے گا کم سے کم اعتراف ہوگا ایک رات کی حام کیا بولنے کا اور فائدہ کیا بچپن سے کتنے چیزوں کو یہ کرنا یہ بولی یہ بولیں گے اس کی مراد میں دیکھو کیا کریں گے اگر یہ اگر یہ نواب ہوگے تو یہ محنت سے دیا اس کی جاگیر بات دادا کی لا سکتا اور چاہتے ہیں مالو میں مال میں باہر ہے تو بھول جائے گا لیکن کم سے کم نرم زبان کو کمر توڑ دے گا اس کو رہنے سے بلکو بھی تو تم نے کہا جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا اب آگے موتی اس وقت نے اگر اولاد ماں باپ کے ساتھ سلوک کرے بتائے یہ مت سمجھے تم کھیل لوگ تم نے ہم کو کھلایا پلایا بڑا کیا بہت بڑا کام کیا تمہارا اچیومنٹ کیا ہمارے ایگزیکٹیشن سے زیادہ بہت قربانی اکیلے بھی کیا بہت بڑا احسان تم کو کام آیا اللہ سے آج بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جب دلا مش ساری تکلیف ایک طرف اولاد کا روح کی ہر زبان ابر ایک فلدانی یہ طرف چل جاتا ہوں بڑھاپے بھی دو گول پیٹے دو گول شبت کے بہت قیمت اسی لیے بڑھاپا اندھیرا اور مایوسی جاتا ہے بیٹھ کے ہے ہماری زندگی بہت ہے یہ کرنا سیکھا نہیں کیا وہ کرنا سیکھا نہیں کیا आखिर खाता है रिटायर हो गया सब कुछ भी नहीं है दो सहबाब करके चले गए दुनिया से अभी बचा हुआ है आज कल्बर है उस वक्त में औलाद अपनी दुनिया में भगत रहे उस वक्त में औलाद माँ बाप को भूल जाए कि सर ज्यादा जुड़ क्या है इतना तो उनको उनको इज्जत में बैठो कोई आज ऐसा काम है کالج کے دوست گھر بیٹھے سے کام سے باپ سے آروپی لکھا بھی یہ ہاتھ ہے تو مطلب کیوں آر میں کسی کھانسی کسی بات چیت کسی جہالت پڑھے لکھے نہیں بھائی تو بہت پڑھے اب وہ پوچھیں گے تو میرا ایک ہو جائے گا کیا فروغ یہ حال نوجوانوں کا ہے یہ حال ہے پڑھے کا ہے بعض اکاؤ کہ ایک آدمی ان پڑھ زیادہ سفر ہے ماں باپ کو پڑھے لکھے کے مقابلے میں ماں بھی بولتے یہ پڑھائی کر یہ ہمارا بچہ ہے پڑھا نہیں لیکن رات دن ہمارے بارے میں تیار رہنا چاہیے ایسا بھی ہوتا ہے کیا فائدہ اس کے شکا جو انسان کو انسان میں خوشی بناتے خود غلط بنانے اپنے فیوچر کو اتنا دھیان کہ اپنے پاس کو بھول جائے کیا ایسا کو نہیں بتاتا ہے کہ ماں باپ کے باتوں نہ ہوتی ہوتی ہے اگر وہ دونوں یا دونوں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور گڑکنا بھی مت کے ساتھ تو یہ تو یہ اولاد کا مطلب ہم ہر ماشرے میں اولا ذمہ داری کو نہیں پہچانتی ماں باپ کے مقام کو نہیں پہچانتی بدتمیزی بہت بدتمیزی بدتمیزی ماں باپ سے کرنا اچھی نہیں تو یہ کہ برائی مسلمان میں آج اس معاشرے میں ہے ماں باپ اعتبار کے لیے لاپروائی اولاد کی تربیت نہیں بہت اوزات کی وباد ہوتا ہے ماں باپ کی تربیت نہ کرنے اس کو یہ سمان بھی بنائے پہلے بنانا چیز ہے اس کو پڑھا لکھا کہ اتنا آگے بھی پڑھ رہا ہے بہت ٹائم لے لگا پڑے گا اچھا دن بھر بیٹھ کے فاقدہ نے سکھایا صحیح اکاؤنٹ کو نہیں سکھایا آپ دنیا میں اتنا کھو گیا بڑھنا بھی ہے آپ کی طورتوں سے زیادہ آگے گیا آپ کا جو ایسٹی اتنے بھی زیادہ ترقی کیا ہوتا ہے لیکن اب وہ مسلمان اسلام غریب ہے وہ کیا بچہ ہے دنیا کا ایجوکیشن ماں باپ کا مقام نہیں رہا اسلام سیکھا اللہ تعالیٰ سکو نا اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جانا کیا سوچا ان کو سیکھا دین آنا ضروری ہے ماں باپ دنیا کا ایجوکیشن دے اچھے اچھا ایجوکیشن دے دین سکھائے اسلامی اسلامی ہے بہت سارے ماں باپ بچہ پڑھ رہا ہوتے جانا نہیں وہاں زیادہ میری مزید سے جائے گا اس کو پیچھے آ جائے گا دنیا میں پیچھے ہو جائے گا اس کے لیے مجاہرے سے روکے وہ دنیا میں اتنا ہو جاتا ہے کہ بعد میں بھی اس کو سکھانے کی کوشش کیسے نہیں ہوتا لیکن دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ماں باپ نے اولاد کو کاٹیسک تو یہ بھی ایک برائی ہے جو ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے بچیوں میں آپ دیکھیے ماں باپ دیکھنے کی کالج جا رہی ہے پڑھنے کی لیے جا رہی ہے موبائل استعمال کر رہی ہے واٹس ایپ استعمال کر رہی ہے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں, ہیں چیٹ کر رہی ہے ماں باپ کا جو اور دار ہے ہمارے بچے کو بہت بھروسہ اور ہم ہاں پڑے گھر میں جائیں گے ہم زیادہ ایک دم دباؤ اور ایک دم دباؤ نہیں رکھنا چاہتے دوسرے گھر میں جائے بار بارہ اوقات ایسا براڑ کی زندگی میں ہے کہ ماں باپ کا شکریہ اولاد کی طبیعت اولاد کو سکھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ہیں خاندی لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے جگت کو آرام کر دیا کرنے والا اور وہ آپ کے پیچھا بناور تیور اللہ کے آ رہی ہے خبر وہ بے حیرت آتی جو اپنے گھر میں بے حیائی اور برائی کو دے کے لے کے چپی ہیں گھر کی برائی کو بجلی بھی اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اختلاف مطلب عورت بڑھتا جا رہا ہے عورت کا بے برداؤ ہونا اس معاشرے میں تو اتنا نہیں ہے لیکن دوسرے شہروں میں آپ دیکھیں جسے بمبئی ہے یا اور پونا ہے یا اور بھی علاقے آپ دیکھیں گے وہاں پہ بے حد بڑھتی سنجیا سماج ہمارا برباد ہوتا جا رہا ہے اور इसी तरह से आप देख लीजिए कि इतना औरत रहा है और एस एस पी कर रहे हैं और फ्री में बढ़ती जा रही है हाम खिलाना गले मिलना और सारी चीजें लड़ते लड़ अगर कोई न करे बड़ा दबिया है और पुराने जमाने का है ये नाना दादा चाचा मामल पुराना लड़की अगर ले जाए पे पढ़ा ले जाती है पढ़ने लिखा जाती پیسہ بتانے والے اور مسلمان مسلمان بچیاں بھی پتہ نہیں کرتی ہیں کیا اتنا پابندی کرنا نکاح کے بعد کرنا نکاح کے بعد کرنے کا کیا کر نکاح کے بعد تو ہے ہی نہیں لیکن اصل تو اب ہے پسلنے کا وقت ہے چھیڑ آنے کا وقت ہے اب بچہ اپنے آپ میں زیادہ ضروری ہے اب تو ہے ہی نہیں آج اڑیاں پڑھتی چلی جاتی ہے نکاح اپنے آپ جائیے آپ آپ جائیے اس کے اندر بے بدنی عام ملے گا بلکہ مزعین ہوگا اور, اور, اور آج ایک جیسے ایک دم الگ الگ نہیں کیا ہے سبھی سے سب آ رہے ہیں تو یہ جو حیائی آج بہ گئی ہے یہ بھی بڑا رستا ہے اور ہوگا دینی میں دنیا مزارش میں جانا نکاح ہوگا میں جانا اور اسی طرح سے اور اظہار کرنا یہ نہیں ہوگا اپنی گھروں میں اپنی قیمت کا اظہار نہ آپ کی آج عورت کا سے بنایا جا رہا ہے جاب کر اپنا اپنا تیار کر دیں کمانا شروع کر دیں اچھی سیلری دیے تو عورت کی اب گرم ڈانٹا کسی بات پر میں اپنے ماؤ اس کے گھر پہ بھی بڑی ہو جائے پیسہ ہے ڈپینڈنسی نہیں تو اب کیا ہے تلاش بہت ادار بہت پہلے کم آپ نے کیا جائے گا تو کیا کرتا ہے لڑکیاں بلا دے رہی یہ اور بات ہے کہ کوئی بیچ کی بنیاد پر لے کے لڑکا بچ ایک دم اچھے ہے اور لڑکی بلا گئی ہے اور کردار میں شرابی ہے آپ کی طرح کوئی اور مسئلہ ہے لیکن آج عام طور سے دیکھنے آ رہا ہے لیکن آپ کے وہ بھوک نہیں پہلے یہاں کہیں کچھ برائیاں بنا ہیں اس کے علاوہ اور سی برائیاں ہیں ان کے سلسلے میں کی जागने की जरूरत है की बुनियाद पर हमारा माशरा बने हम जदी दौर और जदी तहवी और जदी माशरा उसके दीमाने बने हमारा वही पुराना हिस्सा है जिनबी सदार जिनका माशरा था मदीने का माशरा था वही हमारे लिए सुकून का जरिया है इसलिए आप देखेंगे सब है सुकून दिन सुकून दिन में सीधों में नहीं تو کوئی مال میں نہیں آمال اللہ کے لکھنے کا اللہ سے جڑے گا اللہ کو یاد کرے گا کہ اندر اگر اللہ کی یاد ہے اللہ کا دنیا کی ساری اللہ بال ابی دعا ہے وقت سے زیادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توقع اور اپنی طاقت کے بقاد علماء کی باتحی میں اور اخلاق کے ساتھ معاشرے کی اسکار کے لیے مسلسل کام کرنے کی توقع بتا ہوا ہے ابو اللہ اور خبرداری